اللہ قیامت کا دن عدل و انصاف کی کے اظہار کا دن ہوگا اور اس دن ہر مظلوم کو اس کا حق دلایا جائے گا اور یہ حق دلانا نیکیوں اور گناہوں کے اعتبار سے ہوگا اسی باب میں ایک حدیث جو صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون مل مفلس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ قالوا المفلس فینا ملا درحم لہو ولا متع صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہمارے درمیان مفلس وہ کہلاتا ہے جس کے پاس نہ کوئی درہم ہو اور نہ کوئی پونجی نہ کوئی پروپرٹی آپ <ایم> نے فرمایا لیکن میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے کہ اس کے پاس نماز ہو روزہ ہو زکات یعنی یہ نیکیاں اس کے پاس ڈھیر ساری نمازیں ڈھیر ساری روزے اور ڈھیر ساری زکوۃ محادہ قد فہاد لیکن وہ اس حال میں آیا کہ کسی کو گالی دی تھی اور کسی پر توہمت لگائی تھی جھوٹا الزام لگایا تھا عقل مہادا و سف اکر دہادا ور بہادا اور کسی کا مال کھایا تھا کسی کا خون بہایا تھا اور کسی کی پٹائی کی تھی مارا پیٹا تھا اس کو تو ایک, ایک کر کے حقدار جب آئیں گے مظلوم تو اس کو اور اس کو اس کی نیکیوں میں سے دیا جائے گا ہر آنے والے کو اس کی نیکیوں میں سے دیا جائے گا فن فنت حسنا تو ہو قبل علئی اگر فیصلہ ہو جانے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں معاملہ برابر سرابر ہو گیا تو ٹھیک کہ سارے حقداروں کو ان کا حق مل گیا اگر ایسا ہوا تو ٹھیک لیکن اگر نہیں ہوا ایسا نیکیاں ختم ہو گئی دینے والے کی لیکن حقدار باقی رہے اوقر مقایہ ہوں پکتر حقالئی تم مکتور حافظ نام اگر نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں ان کے گناہ لیے جائیں گے اور اس ظالم پر ڈالے جائیں گے اور پیر سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ ایک آدمی نیکیاں لے کر آیا ڈھیر ساری نمازیں ڈھیر ساری ڈھیر سارے روزے اور زکاتے اس نے ادا کی سالوں سال ادا کی بدنی عبادات اس کے پاس ہے مالی عبادات اس کے پاس ہے لیکن کرنے کے کام تو اس نے کیا بچنے کی چیزوں سے بچا نہیں اللہ کا حق تو ادا کیا لیکن مخلوق کے حق میں اس نے کوتا ہی کی بلکہ ظلم زیادتی کی चीज दुनिया में आई गई हो गई। किसी ने नोटिस नहीं किया शिकायत करने वाले शिकायत करते रह गए कोई पकड़ में नहीं आया कानून में किसी ने कम्प्लेन्ट नहीं की समाज में उसकी तापत्ती चल गया पकड़ में नहीं आया दुनिया में अगर पकड़ में नहीं आया क्या मामला खत्म हो गया नहीं फाइल फिर खुलेगी कयामत के दिन किसी की फाइल क्लोज नहीं دنیا میں معاملہ ختم ہوتا ہوا دکھائی دیا دھندلا کوئی پکڑا نہیں گیا سالوں سال آدمی اچھے سے جی لیا کھا پی کے ایک دم دنیا کی جائیداد اور سب کچھ بنا لیا بڑا بزنس مین بن گیا بن گیا سب کچھ اس نے کیا بھولنے والے بھول گئے اس نے ظلم کیا ہے قیامت کے دن جب وہ آئے گا اب مظلوم دیکھے گا اب یہ وہ پوزیشن نہیں ہے دنیا میں سیاست تھا یا دنیا میں کوئی مادار تھا دنیا میں سماج کا چودھری تھا اب وہ پوزیشن نہیں ہے اس کی اب یہ میں برابر بندے ایک حال میں ہیں اب اس کی ساری طاقت ختم ہو چکی ہے جس دن اس کی ساری طاقت ختم ہو چکی ہوگی اس وقت کمزور آئے گا اب ساری قدرت اور سارا اختیار اذل احتیاط فیصلے کا اختیار اس دن صرف اور صرف اللہ کے کام ہاں ہوگا اللہ کے پاس ہوگا اس دن وہ مظلوم آئے گا کہ اللہ اس نے ظلم کیا تھا میرے پر میرا مان لیا تھا مجھے مارا تھا مجھ, مجھ کو گالی دی تھی مجھ پر تہمت لگائی تھی میری عزت خراب کی تھی فیس بک پہ واٹس ایپ پہ چائے کی پیالیوں پر میرے بارے میں غلط بیانی کی تھی اس نے جھوٹی تہمت لگائی تھی مجھ پر گالیاں دی تھی کیا بگاڑ لے گا مارا پیٹا تھا کچھ نہیں کر سکتا ہے کمزور ہے میرے پاس باؤنسرز ہیں اس کے پاس کیا ہے اب اب اس دن لوگ آئیں گے اور ایک ایک کر کے اپنے ظلم کا قصہ اللہ کے سامنے بیان کریں گے اللہ کو تو بیان بتانے کی ضرورت نہیں لیکن یہ بتائیں گے اللہ میرا ایسا معاملہ تھا اس نے ظلم کیا تھا وہاں کی عدالت میں معاملہ پیش ہوگا پھر سے فائل کھل گئی معام ختم نہیں ہوا تھا اب حقدار کو اس کا حق ملے گا تو دنیا میں اگر کسی کا حق مارا گیا ہو اور وہ ختم ہو گیا ہو وہ راضی نہ ہو تو مایوس نہ ہو قیامت کے دن آئے گا اللہ تعالیٰ حقدار کو اس کا حق دلائے گا دنیا میں ظلم ہوتا ہے اور بات یوں ہی رفا دفا ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو اس کو حق ملے گا لیکن کسی نے ظلم کیا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ وافل ہے کہیں اس گمان میں نہ پڑے رہنا کہ ظالموں کی حرکتوں سے اللہ غافل ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہیں اس بھرم میں مت رہنا ایسا مت سمجھ لینا کہ ظالم جو کچھ بھی کرتوت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے ایسا نہیں اللہ دیکھ رہا ہے اللہ سن رہا ہے اللہ, رہا ہے اللہ جام رہا ہے قیامت کا دن آنے والا ہے انما تشخص الابصار اللہ تعالیٰ انہیں اس دن تک کے لیے دیر دے رہا ہے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گے تو وہ دن آئے گا اس دن حقدار اس کا حق ملے گا مظلوم اس وقت اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگے گا تو اگر آج ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے ہم اس کا حق ادا کریں آج وقت ہے آج پیسہ دے کر معافی مانگ کے اس کو करके کر کے اپنا معاملہ حل हैं سکتے ہیں کل قیامت کے دن نیکیوں میں سے دینا پڑے گا جس دن آدمی کے لیے نیکیاں بہت کرٹیکل چیز ہوگی دی. آج دیکھیے آدمی ایماندار ہوتا ہے اپنے ملک میں سعودی آتا ہے ہریال لے کے آتا ہے لمٹ پہ آئے. اگر چاہ پیسہ اس کے پاس بہت ہے لیکن یہاں اس پاس ہے ساتھ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ مانگتے دیتا نہیں تو بھائی میرے پاس اتنا ہی ہے وہاں مانگو دوں گا یہاں لمیٹڈ ہے یہاں زیادہ نہیں میرے پاس اتنا ہی لے کر آیا ہوں اس میں سے میرا ہی کام چل جائے بس ہے اس وقت اس کو ایک ایک ریاض کی اہمیت معلوم ہوتی ہے پندرہ دن کے لیے میرا کوٹا ہے اس کو یہاں رہنا ہے اور بہت سارے خرچے میں رہے بہت ساری چیزیں لے کے جانا ہے میں اس میں سے نہیں دے سکتی اس میں سے نہیں لے سکتا وہاں مانگو یہاں نہیں تھا. تو آدمی کے پاس جب ایسا وقت ہوتا ہے کم ہوتا ہے, تب اس کو احساس ہوتا ہے. قیامت کے دنوں کی قیمت کی وجہ سے آدمی کے مستقبل کا فیصلہ بدل جائے گا آج ماں سے معافی سے خوشامت سے آدمی لوگوں کو راضی کر سکتا ہے قیامت کے دن وہ حقدار مانگے گا. مجھ کو یہ سب باتیں بازو رکھو مجھ کو پہلے میرا ہاتھ وہاں اگر وہ راضی نہیں ہوا تو نیکیاں دینی پڑیں گی نیکیاں ختم ہوئی تو گناہ لینی پڑیں گے اور آدمی نیکیاں کر کے بھی جہنم میں چلا جائے گا اس لیے بہت اہم باب ہے یہ اور قیامت کے باب میں اصل وہ دن ہی تو اسی کا ہے مالک یوم الدین قیامت کے دن کا ہونے والا کیا ہے دن ہے بدلے کے دن کا مالک بدلا ملنے والا ہے اچھے کو اچھے کا اچھائی کا برے کو برائی کا تو دن قصاص کا دن ہے اور امام البخاری نے یہ قائم کیا ہے تاکہ ہم اپنے بارے میں خبردار رہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے کسی پر ظلم کیا ہو اور اس کو اس کا بدلہ نہ ملا ہو یا اس سے معافی ہم نے نہ کرائی نہیں ہونا چاہیے باب نمبر انچاس باب ان من منو کش حساب اس بات کا بیان کہ جس کا حساب ادھیڑا گیا وہ ہلاک ہوگا ہو اللہ کے ان رسول, رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا بھی حساب لیا گیا وہ ہلاک ہوگا کہ اللہ کے رسول کے اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس کا نام آمال, نیک اس کے نام امال کی جو کتاب ہے صحیح ہے اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا تو اسے آسان حساب لیا جائے گا کا دا یہاں پر پوچھنا اس اعتبار سے تھا کہ حساب پر عذاب ہے تو حساب پر کامیابی تو اللہ نے بتائی آسان حساب جس کا لیا گیا وہ تو جنم میں جا رہا ہے وہ خوش ہو جائے گا وہ تو پھر حساب تو ہے نا تو پھر حساب پر عذاب ہے تو پھر یہ بھی تو حساب ہے اس کا کیا گویا کہ بظاہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اور قرآن کی آیت میں تھا. نے انکار نہیں کیا طلب کی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں اور بظاہر قرآن کی معارض دکھائی دے رہی ہے تو آپ زیادہ قرآن کے جاننے والے ہیں آپ ہی سے پوچھنا چاہیے کہ واقعی کیا معنی ہے تو قرآن کو رسول پر پیش کیا یہ نہیں کیا کہ قرآن کی وجہ سے رسول کی بات کا انکار کیا اس کو یاد کہ قرآن کی بات کو رسول پر پیش کیا کہ ایسا ہے تو کیا تو وضاحت کس سے طلب کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ یہ جو ہوگا یہ تو بس پیشی ہوگی وليس لیکن جس سے مناقشہ ہو جائیں باریکیاں اس کی ادھیڑی جائیں حساب میں ایسے آدمی کو ضرور عذاب ہوگا حجر رحم اللہ فرماتے ہیں یہاں جو مناقشے کا ذکر آیا ہے یوناکش کہتے ہوا مین نقشی وستخرا جو شوک کانٹا چباوا نکالنا اس کو نقش کہتے ہیں المراد بل مناق شتی القسا بل محاسبہ یہاں مناقش مراد کیا ہے ایسا محاسبہ باریکی کے ساتھ پورا ادھیڑا جائے ایسا حساب لیا جائے و المطال و تبل جلیل اور ایسا محاسبہ جس میں چھوٹی بڑی ہر چیز کا حساب لیا جائے اور اس میں درگزر کا معاملہ نہ حساب میں باتوں کا نرمی بھی ہوتی چی کہ وہ باقی چھوڑو اس کے بارے بتاؤ باقی چلے جاؤ نہیں چھوٹی بڑی ہر چیز کا حساب کیا جائے یہ اگر کیا گیا تو ہلاک ہو جائے گا ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں وہ تمسا عائشہ تو لفظ حساب. لفظ حساب سے ان کو لگا کہ حساب یہ بھی ہے حساب وہ بھی ہے قرآن میں بھی حساب آ رہا ہے اور حدیث میں بھی آ رہا ہے تو بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ قرآن میں حساب آسان ہو قذاب نہیں اور حدیث میں حساب ہی پر عذاب ہے تو سارے حساب پر عذاب ہیں یہ کیا معنی ہے تو انہیں شبہ ہوا امام نوی کہتے ہیں وہ تقسیر و تفصیر وغیرہ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ کتنا بھی اچھے سے کریں کمی رہ ہی جاتی ہے ہماری نماز کتنی اچھی ابھی ہم نے نماز پڑھی کتنا دھیان تھا ہمارا نماز میں روزہ ہمارا ہے کتنا روزے میں زبان کی حفاظت دل کی حفاظت نگاہ کی حفاظت کانوں کی عبادت کتنا ہو پاتا ہے ایسے سارے عمال کو آپ تو انسان چاہے نیکی, کرے, نیکی میں بھی کوتایاں کہ کا حال یہ ہے کہ کوتا ہی ان پر غالب رہتی ہے عام طور سے کچھ بھی کریں کوتا ہی کرتے ہیں تو منی تک یا جس کا باریکی سے اس کا حساب لیا جائے ڈیٹیل میں حساب لیا جائے اور اس کے ساتھ نرمی اور درگزر کا معاملہ نہ کیا گیا ایسا آدمی ہلاک ہوگا اس بات میں ایک حدیث ہے جس میں درگزر کیسے ہوگا رضی اللہ فرماتی ہے سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعد صلاتی فرماتی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی کسی نماز میں دعا کرتے سنا اللہ حساب اے اللہ میرا آسان حساب دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر اے اللہ میرا آسان حساب دے فلم سورف جب آپ نماز سے فارغ ہو کر پلٹے قلت یا نبی اللہ مل حساب الصیر میں نے پوچھا اللہ کے نبی آسان حساب کیا چیز ہے قال ایم ایم دو رفیع کتابی ہی تجا اس کے نام اعمال کو دیکھا جائے اور پھر درگزہ کا معاملہ کر دیا جائے چھوڑ دیا جائے بالکہ سوال حساب کوئی نہیں اور ایک روایت میں ہے الرجل دونوں کو ہو تمجا وزل ہاں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ پیش کرے گا تو نے یہ غلطی کیا آہ. یہ غلطی کیا ہاں میرے سے غلطی ہو گئی سارے اس کے گناہ غلطیاں اس کے سامنے رکھی جائیں گی کیا نا تو نے ہاں کیا میں وہ اقرار کرے گا اور پھر چھوڑ دیا جائے گا معاف کر دیا تجھ کو. تو یہ جو حساب ہے کہ بس غلطیاں گنوائی جائیں گی اور پھر اس کے بعد اللہ معاف کر دے گا لیکن فرمایا کہ عائشہ عائشہ حساب ادھیڑا گیا کیوں کیا ایسا یہ کیا تو نے کیا سمجھ کے کیا ڈانٹا جائے اس کو باری کیا پوچھی جائے جواب ہر چیز کا لیا جائے اس اس کے پوچھے جائے اور وہ نہ دے پائے جباب ایسا آدمی ہلاک ہوگا کیونکہ آدمی کے پاس اپنی کوتاحیوں کا کیا جواب ہے آدمی کیا ازن پیش کرے گا کہ میں نے نہ پرمانی کیا اللہ کی تو اس آدمی کی ہلاکت میں کوئی شبہ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کی گناہ گنوا دے گا وہ اقرار کر لے گا اللہ معاف کر دے گا معاف کر دے گا یہ آسان حساب ہے کہ پیشی ہوگی بس گنا اس پر پیش کیے جائیں گے تو نہیں کیا تو نہیں کیا معاف وہ اقرار کرتا چلا جائے امام احمد نے اس کو روایت کیا قیامت نبی اس پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرو اردو ہی باروہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے گنوائے جائیں گے یہ کیا تھا یہ کیا تھا یہ کیا تھا اور بڑے بڑے گناہ جو اس کے ہیں وہ چھپا کے رکھے جائیں گے ان کا حساب نہیں لیا جائے گا پیوکال عامر قیام کدا و کدا کدا و کدا فلاں بن تو ایسا ایسا کیا تھا دیکھیں اللہ کے پاس یہ پورا ریکارڈ رہے گا ڈیٹ لائن کے ساتھ کس دن کیا, کیا ہے پوچھا کیسے جائے گا حدیث میں آ رہا ہے عدا و کدا کدا و کدا فلاں دن تو نے فلاں کیا جا مانتا جائے گا انکار نہیں کرے گا وہ اندر ہی اندر ڈر رہا ہوگا یہ تو چھوٹے چھوٹے ہیں میرے تو اس سے بھی بڑے بڑے پاپ ہیں اس سے بھی بڑے بڑے میں نے جرم کیے گناہ کیے اندر ہی اندر ڈر رہا ہوگا ابھی تو چھوٹوں کا ذکر ہو رہا ہے اور وہ مان رہا ہوگا اور ڈر رہا ہوگا کہ کئی بڑے سامنے نہ جائے جو بھی برائیاں اس نے کی ہیں ہر برائی جو اس نے کی ہے اس کے بدلے اس کے ایک نے لکھو اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوگا کار ان دنو بن جب دیکھے گا کہ میرے جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں سب گنوائے گئے اور اللہ کی طرف سے فیصلہ آئے گا فرشتوں کے لیے جتنے اس نے ہاں ہاں ہاں کیا ہے اقرار کیا ہے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ہر گناہ کے بدلے اس کے نام آئے عمال میں گناہ ہٹا کے نیکی لیا تو کہے گا اور بھی بہت میرے گناہ اور بہت بڑے بڑے ہو اور اس کو یہاں دکھائی نہیں دے رہے اس کو لگے گا جب چھوٹے گنا کے بدلے نیکی مل رہی ہے چھوٹی تو بڑے بڑے باپ میرے اتنے اس پہ ملے گی بڑی بڑی نیکیاں تو جب دیکھے گا کہ میرے گناہوں کے بدلے نیکیاں مجھ کو مل رہی ہے تو کہے گا کہ ان علی میرے اور بھی گناہ ہیں خود ہی کرار کرے گا پوچھے بغیر. پہلے تو ڈر رہا تھا لیکن اب خود بولے گا اور بہت کچھ ہے آیا نا اس کا تذکرہ یہاں پہ بہت سارے گناہ میرے بڑے بڑے گناہ کیا ہوں میں نے بہت اس امید میں کہ اس پر بھی کچھ ملے گا اس کو. پلا رسول آئی تو رسول اللہ علی اللہ علیہ بحکہ نواز کہتے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ ہنس دیے یہاں تک کہ آپ کی ڈان دکھائی دی خوب ہنسے تو یہ اس دن کا حال ہوگا یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور الفاظ مستند احمد میں امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے اور حدیث صحیح سے معلوم ہوتا ہے کہ کے دن اللہ درگزر کا ایسا معاملہ بعض بندوں کے ساتھ کرے گا. کہ چھوٹے چھوٹے گناہ گنوائے جائیں گے نہ صرف گنوائے جائیں گے بلکہ اس کے اوپر اس کو نیکی دی جائے گی اور بڑے گناہوں کا حساب نہیں ہوگا اس کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی یہ بھی نرمی حساب ہے تو یہ آسان حساب ہے جو بعض بندوں کا لیا جائے گا لیکن جس کا معاملہ ادھیڑا گیا وہ ہلاک ہو پھر اللہ چاہے تو ایک بلی کو بانگ کے رکھنے پر بھی عورت جہنم میں چلی جائے کھانا اس کو نہیں دیا پانی اس کو نہیں دیا بلی مر گئی اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر ایسی غلطیوں پر بھی پکڑ کرے گا جانوروں کے ساتھ ظلم کی بھی پکڑ کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے اور کس کو سزا دینا چاہیے اللہ تعالیٰ کبھی نہیں کرتا ان اللہ ظلم بلا شبہ جس کو اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا تو بلا شبہ اللہ جس کو معاف کر دے معافی کا حقدار ہے اور اللہ جس کی پکڑ کرے وہ پکڑ کا حقدار ہے لائق تھا تو اللہ تعالی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا علیہ صلی اللہ کمن حاکمی کہ اللہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں حدیث نمبر 6538 عن ابن مالک انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت اللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک کافی بلایا جائے گا فَيُقَالُ لَوْ اس سے کہا جائے گا ذرا بتا تو سہی اگر زمین بھر کے زمین بھر کے تیرے پاس سونا ہوتا آج کے دن تو کیا تو اپنے فدیے میں اس کو دینے پر راضی ہو جاتا مجھے چھوڑ دو یہ سونا لے لو زمین بھر کے سونا ہے زمین کے وزن کی مقدار سونا ہے اتنا سونا اگر تجھ سے لے کر تج کو چھوڑا جائے تو کیا تو آج راضی ہو جاتا فَيَقُولُ پیپور وہ گا ہاں اگر اتنا سونا مل جائے تو اتنا سونا دے کی بھی میں چھوڑ سکتا ہوں تو آج میں دینے کے لیے تیار ہو جاتا اگر میرے پاس تو ہوتا سونے کے لیے تو دنیا میں سب کچھ انسان برباد کرتا ہے پیسہ سونا زیورات پراپرٹی اور مال کی بہترین قسم سونا ہے <دَارِكَ> تج سے تو اس سے بھی بہت کم کر چیز ہلکی آسان چیز مانگی گئی تھی یعنی سونا لینا ایک مشکل کام ہے تج سے جو چاہا گیا تھا وہ بڑا آسان کام تھا تو وہ نہیں کیا توحید کا ایمان کےتمام تجھ ماننا تھا بس اللہ ہے اللہ ایک ہے اللہ کے جیسا کوئی نہیں اللہ رب ہے اللہ معبود ہے ہے اور کوئی رب نہیں اور کوئی معبود نہیں آکرت ہے رسول ہے رسول پر ایمان پر ایمان ساری باتیں جو رسول نے بتایا پریمان تجھ کو بس اتنا ماننے کے لیے کہا گیا تھا نہیں مانا آج سونا دینے کے لیے تیار ہو گیا بس اقرار کر لیتا کافی تھا چھوٹ جاتا آج اتنا آسان کام تھا کیا کرنا تھا تجھ کو بہت بڑا پہاڑ اٹھانا تھا نہیں بس دل میں اس بات کو مان لینا تھا مان سے اظہار کرنا تھا زندگی میں اس کا نفاذ کرنا تھا تجھ کو اور کیا کرنا تھا نہیں کیا ایک اور روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یپر اللہ تعالی النار يوم قیامت کے دن عذاب میں سب سے ہلکا عذاب اس کو ہوگا اللہ تعالیٰ اس کہے گا لگی اگر ہاں میں <سؤال> تجھ سے اس سے بھی ہلکی چیز چاہتا تھا آسان چیز چاہتا تھا جبکہ تو آدم کی سرب میں آدم کی پیٹھ میں تھا پشت میں تھا اللہ دشری کبھی شعین میں بس یہ تھا میرے ساتھ شرک مت کرنا میرا مطالبہ اور کچھ نہیں تھا دوسرے سب سے اہم ترین مطالبہ نجات کی بنیاد یغری و یغر و شا میرا مطالبہ تھا تو میرے ساتھ شرک مت کرنا اللہ تشری کبھی تھا اللہ کبھی نہیں مانا شرک کیا, مانا میرے بات میرے کو پورا کیا شرک کر کے رہا تشرک بی یہ بخاری مصر کے حویث احمد کے الفاظ ہے پیپ تھا کہے گا نا میں دے دیتا سونا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبتا چھوڑ جھوٹ بولتا ہے تو سألتك ما اقل من دا. اس سے کم تر چیز مانگی. کم تر مقام کے اعتبار سے نہیں عمل کی آسانی کے سونا دینا بڑا مشکل کام ہے لیکن اللہ تعالی کی طرف سے آئے ہوئے حق کو قبول کرنا اور توحید کا اقرار کرنا کتنی طاقت لگتی ہے کرنا پڑتا ہے ہلکی چیز چھوٹی چیز کم چیز مانگی مطالبہ کیا پلم کا فائدہ نہیں النار اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا امام احمد نے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا جو اس حال میں مر جائیں جن لوگوں نے کفر کیا اور اسی حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے اگر وہ زمین بھر کے بھی سونا دے دیں ان سے ان کی نجات کے لیے فلیے کے لیے ان کے بدلے میں قبول نہیں کیا جائے گا دے بھی بدے قبول نہیں کیا جائے گا کفر پر اگر مرا ہے فدیہ نہیں اپنے بدلے کچھ نہیں دے سکتا ہو جہاں میں جانا پڑے گا ہمیشہ کے لیے جانا پڑے گا تو نے وہ نہیں کیا جو اللہ چاہتا تھا تو نے وہ نہیں کیا جو اللہ تھی چاہتا تھا ایمان سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے توحید سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے پیسہ زیورات بڑی عمارتیں باغات بلڈنگز مالس نقد ساری چیزیں کچرا ہیں کچھ بھی قیمت نہیں ہے اس کی ایمان اصل ہے ایمان سے بڑھ کے کچھ نہیں توحید سے بڑھ کے کچھ نہیں وہاں معلوم ہوگا زمین پر کے سونا کوئی ویلو نہیں ہے نہیں چھٹکارا ہو سکتا اور اقرار کرنے والے غریب لٹے پٹے کالے پیلے جو بھی ہیں حابشی تو کا اقرار کر لیے چلو نہ پیسہ تھا نہ کچھ تھا غلام تھا کوئی گنتا نہیں تھا دنیا میں کوئی مقام نہیں تھا اس کا دنیا میں کبھی کھا لیا کبھی بھوکا رہا پھٹے ہوئے کپڑے پہن لیا چپل پھٹی ہوئی ہے جنادے میں بھی لوگ زیادہ نہیں آئے اس کو تو عید مراؤ عزت کے ساتھ جنت میں جائے گا عزت کے ساتھ جنت میں جائے گا لیکن دنیا کا بادشاہ تھا خدمت کرنے والے سینکڑوں لوگ تھے توحید نہیں تھی محل میں رہتا تھا سواریاں کئیوں تھی اس کے پاس پیسہ پراپرٹی گنتی اس کو معلوم نہیں تھی میری کتنی پراپرٹی اس کو خود معلوم نہیں تھا مرغیاں بغیر ایمان کے بغیر توحید تھے کچرے کی طرح اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے کوئی ویلو نہیں اس کی کوئی قیمت اس کی نہیں اولا ایک شر رول بنے گا بدترین مخلوق جگہ پہ جائے گا ہمیشہ کے لیے جائے گا ایمان بہت قیمتی ہے اس لیے مال کے مقابلے میں امال ایمان اس کی قدر ہم کو کرنا چاہیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا جیب آدمی حفاظت کرتا رہتا ہاں تب میں یا کہیں اور گاڑی میں اگر بس میں ٹرین میں جا رہا ہے دھکا لگ جائے کسی کا پلٹ کے دیکھتا ہے کیا ہے بھائی جیب کی حفاظت کرتا ہے پیسے میرے جیب میں ہے یہاں ایمان ہے ایمان کا ڈاکہ ڈالنے والا شیطان گمراہی کے دعا غلط کتابیں غلط ویب سائٹ جو اس کی ایمان کو خراب کر رہے ہیں آپ جی کو بالکل فکر نہیں اس کی حفاظت کا کوئی احساس نہیں ہے ایمان کی حفاظت کیجئے اپنے اپنی بیوی اپنے بچوں کی جی. اس کی فکر زیادہ ہونا چاہیے کریئر دنیا کا نہیں آخرت کا ہمارے بچے کو یو ایس بھیجنا ہے پڑھا لکھا کہ ہم کو کچھ بنانا ہے اس جنت بھی بھیجنا ہے کہ نہیں کہ خالی یو ایس بھیجنا ہے وہاں پہ اپنے دین کو برباد کرنے کے لیے جنت بھی بھیجنا ہے کہ نہیں بھیجنا ہے منزل کیا ہے اس کو یو ایس گیا تو بن گیا جنت کا کیا جہنم میں بھیجنا ہے ڈگری دلا رہے ہیں پڑھا رہے ہیں سب اس کو لیکن مکتب میں بھی ہے کہ نہیں وہ کون سے ملک کا پریزیڈینٹ کون ہے پوچھتے ہی بتاتا ہے ماشاءاللہ کیا بچہ ہے آئی کیو ٹیسٹ میں ایک دم پاس ہو رہا ہے اور اس کو صحابہ کے نام معلوم نہیں ہے اللہ کے آسما اس کو معلوم نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوساد اس کو معلوم نہیں ہے اللہ کی کتابوں کے نام معلوم نہیں اس کو اور وہ گری بک کے بارے میں کے بارے میں باتیں بتا رہا نے اس اس کا دین, اس کا دین ایمان بنایا ہے کہ نہیں بنایا دنیا داری ہم لوگوں کو برباد کرتی ہے ہم دوسری گاؤں کو دیکھ کے ان کے پیچھے دوڑنے لگ جاتے ہیں ایمان کی حفاظت کیجیے گھر میں دین کا ماحول بنائیے گھاس کی طرح بچوں کو ہم اگنے چھوڑ دیتے ہیں کانٹے دار بچے اگتے ہیں فصل خراب ہو جاتی ہے دھیان دیجئے ظالم جابر جیلر بھی مت بنی کہ اٹھ بیٹھتے ہر چیز آپ اس کو سی سی ٹی وی میں اس کو رکھیں آپ ہی سی سی ٹی وی ہو جائیں اس کا کیا میرا لے کے آپ اس کے پیچھے گھومتے رہے اس کو سانس بھی لینے نہ دیں ایسا بھی مت کیجیے لیکن ایسا بھی مت کیجئے کہ وہ کیا کر رہا ہے کس حال میں ہے اس کا ذہن کیا جا رہا ہے آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے آپ بس بھرم میں ہیں میں سعودی عرب میں ہوں تو بچہ اچھا بنے گا ان نہیں ہوتا ہے اس ابو جہل بھی مکہ میں تھا ابو لاب بھی مکہ میں تھا نبوی دور میں تھا تو بنانے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے تو اپنی اولاد کو بنائیے اپنے گھر کے ماحول کو بنائیے دنیا کے ایجوکیشن کی ضرورت ہے انسان کو اس سے آدمی کے پیٹ کی آگ گجتی ہے یہاں تک اس کے آگے کیا ہے اس کا لیکن آخرت میں جہنم کی آگ سے نجات کے لیے کیا ہے اس کے لیے ایمان ہے اس کے لیے دین ہے اس کے لیے اور احکام ہیں حقوق کی ادائیگی اپنے بچوں کو دینی مجالس میں لائیے ان کو سننے دیجیے بات نہیں سمجھتا ابھی چھوٹا ہے دنیا کی ساری خرافات میں آپ اس کو لے جاتے دینی مجلس میں نہیں لاتے کیوں کیوں نہیں لاتے اتنا چھوٹا ہے وہ شادیوں میں لے جاتے ہیں آپ اس کو سب جگہ لے جاتے ہیں اس کو دینی مجلس میں کیوں ہے کیا قصور کا نہیں سمجھتا آپ کو نہیں سمجھتا اس کو سمجھتا ہے اس کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اتنے سارے لوگ بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول کی بات سن رہے ہیں یہ کوئی اہم چیز ہے اتنا بھی سمجھا تو بہت ہو گیا اس کو ہر بات سمجھنا ضروری نہیں پورے منجمے میں کس کو سمجھ؟ آپ کو سمجھتی ہے ہر ایک آدمی کو ہر ایک بات سمجھتی نہیں سمجھتی لیکن اتنا سمجھ میں آئے گا دین بھی قدر کرنے کی چیز ہے اسکول میں جا کے پڑھتے ہیں اس سے زیادہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول کی بات بھی سننے کی چیز ہے کچھ سوالات پیدا ہوں گے ذہن میں پوچھے گا آپ سے. یاد رکھیں اس کو تو قیامت کے دن کافر سے قبول نہیں کیا جائے گا سونا دینے کے لیے تیار ہوگا زمین بھر کے کیا فائدہ ہو اتنا کمانا زمین بھر کے سونا کوئی ویلو نہیں ہے لیکن ایمان کی ویلو ہے ایمان قیمتی ہے زمین بھر کے سونے سے ایمان کی حفاظت اصل ہے سونا گیا تو بھی چلتا ایمان گیا تو نہیں چلتا اس کی حفاظت ضروری ہے اللہ تعالی فرماتا مجرم لَو من ببنی ومن الارض جميعا قیامت کے دن مجرم چاہے گا تمنا کرے گا کہ کاش کہ اللہ کی عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو اپنی بیوی کو اپنے بھائی کو اور ساری چیزوں کو دینے کے لیے تیار ہو جائے اس کی اونٹنی یا جو بھی اس کے پاس مال ہے جو قیمتی ہے اس کو دے دے اور ومن منفی زمین زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو دے کر اپنے بدلے میں فریے میں اپنے آپ کو بچا لیں اپنے قبیلے کنبے کو دینے کے لیے تیار ہو جائے گا جو اس کو پناہ دیتا ہے سب لے لو مجھ کو چھوڑ دو میرے سارے خاندان کو لے لو مجھ کو چھوڑ دو میرے پورے قبیلے کو لے لو مجھ کو چھوڑ دو ساری انسانیت کو لے لو مجھ کو چھوڑ دو سب کچھ دے کر اپنے آپ کو بچانے کی تمنا کرے گا نہیں چھوٹ پائے گا ان نہ لدی نہ کب اور صرف دنیا نہیں اللہ پرماتا ہے کہ جتنے لوگ کفر کرنے والے ہیں ان کے لیے دنیا بھر کا سارا ساز و سامان کے پاس ہو اس کی جیسا اور ہو اس کی جیسا اور ہو لی من آداب قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ خدے میں دے اپنے بدلے میں ان سے قبول نہیں کیا جائے گا میرے بدلے میں یہ لے لو نہیں جن تم نے کیا سزا تم کو ملی تمہارے بندے اور کوئی نہیں کوئی گناہ کا بوجھ والا کسی اور کے گناہ کا بوجھ نہیں گا ان کے ہے ڈھونے کایتیں بتاتی ہیں کہ قیامت کے دن مجرم کفار اپنے بدلے کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے وہی مال جو حرام طریقے سے اللہ کو بھول کے دین کو چھوڑ کے کمایا تھا سب کا سب لے لو مجھے چھوٹ ہو کیا فائدہ ہوا اس کا وہ مال جہنم سے نہیں بچا پائے گا وہ مال اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پائے گا کیا فائدہ پھر اس مال کا جو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پائے سارا جمع کیا کچھ کام نہیں آیا مال کیا فائدہ اللہ تعالی فرماتا و لو اور وہ کہے گا کہ مجھے موقع دو میں سدھر کے آتا ہوں اللہ فرماتا ہے ولو ان کا <لَكَادِبُون> ان کا حال یہ ہے کہ اگر دنیا میں انہیں لوٹا دیا جائے پھر وہی کریں گے جس سے منع کیا ہے کا رب <لَكَادِبُون> یہ جھنے آدمی اپنے حال پر غور کرے بڑی مصیبت آتی ہے کسی غلطی کے نتیجے میں اے اللہ آئندہ کبھی نہیں کروں گا ایسا میں معاف کر دے مجھ کو آپ کی بار چھوڑ دے میں وعدہ کرتا ہوں میں غلطی آئندہ نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ حالت ٹھیک کر دیتا ہے مصیبت سے بچ جاتا پھر وہی وہ کرتا ایسا انسان ہے. انسان خوف کے حالات میں بچتا ہے ہم ان کے حالات میں واپس جاتا ہے جب اپنے آپ کو سیف محسوس کرتا ہے اسی گناہ کو پھر سے کرتا ہے جس کے بنیاد پر اللہ سے معافی اور حفاظت مانگی تھی اللہ بچا لے آئندہ نہیں کروں گا. لیکن جب اللہ بچا لیتا ہے پھر کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وہ الب انڈرشر کنفیشن انڈر پرشر بول رہا ہوں میں مرنے والا ہوں اب بچاؤ مجھ کو کیا بولتے میں کرنے کے لیے تیار بلکہ آپ دیکھیے قرض لینے والے کے وعدے سچے رہتے ہیں دنیا میں آدمی پریشان ہے قرض لینے کے لیے آیا میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا آپ کے مانگنے سے پہلے آپ کلا کے دوں گا آپ بہت مجبور ہوں کسی طرح سے مجھ کو دے دو اس وقت کا جو وعدہ رہتا ہے کوئی ویلو اس کی نہیں رہتی ہے وہ مجبور کا وعدہ ہے جب اس کا کام ہو جاتا ہے اور آپ اس سے مانگنے لگتے تو کیا ہوتا ہے سبر ہے اور دو سے تین بار آپ مانگے تو کہتا ہے آپ پریشان کر دیے مجھ کو نہیں دیتا جاؤ ہوتا نا اسے پیچھے پڑ گئے ہوئی آپ تو, تو وہ اب مالک بن جاتا ہے مجبوری میں انسان ہر چیز کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن جب دیکھتا ہے کہ مجبوری ختم ہو گئی پھر واپس سے سرکشی اس کی باہر آتی ہے اسی لیے اللہ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ جو اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے دنیا بھر کا سونا دینے کے لیے تیار وہ واپس دنیا میں لوٹا دے اچھا بن کے آ سکے لوگ دنیا میں واپس لوٹا دے ہم نیک بن کے آئیں گے اللہ پر مت وی مانو اگر انہیں دنیا میں لوٹا بھی دیا جائے واپس وہی کریں گے جس سے منع کیا اللہ نے وہ ان نہ ہوں لگا کہ وہ یہ جھوٹے لوگ ہیں جھوٹ بول ہیں مصیبت دیکھ کے اللہ تعالیٰ سے وعدے کر رہے ہیں اس کی کوئی حبیز بیان کی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ اور اس میں بتایا کہ اس دن کی بربادی سے بچنے کے لیے جو بن پڑے کرو گا آج بھی بعد وقت بڑے پلاننگ کرتا میں اتنی بڑی نیکی کروں گا میرے پاس پیسہ آئے گا نا میں مدرسہ بناؤں گا مسجد بناؤں گا تیرے پاس آج جو موقع ہے اس کو کر لیں فیوچر کی پلاننگ کی بنیاد پر جنت نہیں ملتی ہے آج جو تو کر رہا ہے تیرے نام امال میں جو جمع ہو رہا ہے اس کی بنیاد پر تیرا معاملہ طے ہوتا ہے تو آج جو کر سکتا ہے کر لے چاہے چھوٹا کیوں نہ تیرا جذبہ اس نیکی کو بڑا بنائے گا تیرا اخلاص اللہ سے تعلق نیکی کا یقین بدلے کا یقین آگر کی فکر یہ ساری چیزیں جب اس چھوٹی نیکی کے ساتھ جمع ہو جائے وہ چھوٹی نیکی اب چھوٹی نہیں رہی وہ بڑی بن بڑ گئی مقدار کم ہے لیکن اس کے اطراف کے جذبات قوی ہیں بڑے ہیں تیری نیکی بڑی بن جاتی ہے تو بڑے بڑے پروگرام فیوچر کے مت کر میں ریٹائر ہو جاؤں گا نا ریٹائر ہونے کے بعد میں دیکھو کیا کرتا ہوں آپ جو آج کر رہے ہیں نا میں اس سے زیادہ کروں گا نکاح ہو جانے دو جاب مل جانے دو تھوڑا فری ہو جانے دو آدمی فیوچر کے پلاننگ کے بنیاد پر دینداری اچھا ایسے آدمی کو جاب خود نہیں دے گا آپ ان کو جاب تو دو اس کے بعد دیکھو میں کیا کرتا کیا کیا ہے تیری کوالیفکیشن کیا کچھ ہے نہیں آپ دو تو صحیح دیکھو میں یہ کروں گا جاب دیکھا فیوچر کے وادوں کی بنیاد پر لیات طے نہیں ہوتی ہے ماضی کے کاموں کی بنیاد پر لیاقت طے ہوتی ہے تو نے پاسٹ میں کیا کیا ہے اس سے تیری ویلو طے ہوگی فیوچر کے پرومس سے نہیں لیکن ہم اکثر دین کے معاملے میں کیا کرتے ہیں؟ فیوچر کے اللہ میں ایسا کروں گا مجھ کو وقت ملے گا میں یوں کروں گا اور سمجھتے ہم دیدار بن گئے نہیں ہمارا ماں بتاتا ہے ہم کیا ہے تو یہاں کہا حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کال نبی صلی اللہ, اللہ, اللہ قیامت کے دن تم میں سے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ ضرور بے کلام فرمائے گا اس طرح پر کہ اس کے اور اللہ کے درمیان گفتگو میں کوئی مترجم نہیں ہوگا ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں اللہ چینی بولتا ہو جاپانی بولتا ہو ہاں کوئی اور زبان بولتا ہو انگلش بولتا ہو اردو بولتا ہو مراٹھی بولتا ہو یا عربی بولتا ہو اللہ کے اور اس کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر ترجمان نہیں ہوگا اپنے سامنے کچھ بھی نہیں پائے گا عمل میرا کچھ بھی نہیں ہے اور پھر آگے دیکھے گا مستقبل کے اعتبار سے انجام کے اعتبار سے تو اس کو جہنم کی آگ دکھائی دے گی میرے سامنے نہیں کیا کچھ بھی نہیں اور جہنم کی آگ ہے تو آپ نے فرمایا, فرماً ولو کی تو تم میں سے جو آدمی جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے بچائے اپنے آپ جو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے بچائے چا, چاہے وہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی تمہارے پاس کچھ نہیں ہے نا کھجور کا ٹکڑا ہے اس کو ہی صدقہ کر دو اپنے آپ کو اس سے بچا سکتے ہو بچاؤ یعنی آج تم جو کر سکتے ہو چھوٹی نیکی ہی صحیح کرو ہو سکتا ہے وہ کام آ جائے بڑے بڑے کارناموں کے خواب مت دیکھو اور نیکی کو حقیقت سکو اور اپنے آپ کو ڈیسپریٹ آدمی جو ہوتا ہے جو ہو سکتا ہے کرتا ہے جس کو ڈر ہوتا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا کیا کروں میں جو ہو سکتا ہے جسے بولتے ہیں نا ڈوبتے کو تنگے کا سہارا ڈوبنے والا آدمی جس چیز کو چاہے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے جس آدمی کو واقعی قیامت کے دن ہلاکت کا ڈر ہو اس کے سامنے جو موقع ہوگا اپرچونیٹی ہوگی وہ اس کو استعمال کرتا ہے وہ فرصت سے بیٹھ کے نواب صاحب کی طرح فیوچر کے پلان نہیں بناتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میری زندگی معلوم نہیں کب ختم ہو جائے میرے پاس بچنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ابھی میں کیا کروں ایسا جس سے میں بچہ ہوں ابھی میں کیا کروں ایسا جس سے میں بچہ ہوں تو یہ جو ڈیسپریشن ہے آخرت کے باپ میں یہ بولنا چاہیے انسان کے اندر یہ بات ہو کہ وہاں کبھی بھی آ سکتی ہے معلوم نہیں میرے پاس فیوچر ہے کہ نہیں ہے اور نیکیاں کم اس کا مجھ کو یقین ہے گناہ میرے بہت زیادہ ہے ایسی مر گیا تو جہانوں میں چلا جاؤ گا ابھی میں کیا کروں استغفار کر لوں کرمہ پڑھ لوں یا کچھ اور کر لوں میں کیا نیکی میرے پاس ہے کر سکتا ہوں میں کر لوں میں آج کل پہ کا مت رہے آج جو کر سکتا کر یہی نجات کے لیے ضروری ہے ترمی کے الفاظ ہیں فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا اللَّهَ وَقَائلُ لَهُ مَا أَقُولُ لَكُمْ. تم سے سے ہر ایک اللہ سے ملاقات کرنے والا ہے اور میں جو بتا رہا ہوں وہ بات اس کی ہوگی اللہ تعالی سے کلام ہوگا وَقَائلُ لَهُ مَا أَقُولُ لَكُمْ. أَلَمْ سَمْعًا وَبَصَرًا اللہ تعالیٰ اسے کہے گا. کیا میں نے تجھے کان اور نہیں دی سننے کی دیکھنے کی صلاحیت نہیں دی فیقور بلا کہ آنکھیں بھی, کام بھی دی کام دیے فیور کا تھا مال و کیا میں نے اولاد نہیں دی فیقور بلا کہ اپنے آگے کچھ بھیجا ہے کام یہ سب کچھ تو لیا اللہ کی نعمتیں لی لیکن نیکیاں آگے کہاں بھیجی تون اچھے عمل کہاں کیے قدیم سکھو اپنی نجات کے لیے اپنی کامیابی کے لیے آگے بھیجو کچھ کہاں ہے آگے پیچھے دائیں بائیں وہ دیکھے گا میری نیکیاں کہاں کیا بھیجا میں نے آگے تم حر جہنم لیکن اسے کچھ بھی ایسا نہیں مل پائے گا جس کے ذریعے وہ جہنم سے جہنم کی حرارت سے اپنے چہرے کو بچا سکے آپ نے فرمایا انا اور ولو بھی شک کی کپڑے تمہیں چاہیے کہ تم میں سے ہر ایک اپنے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچائے چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے کیوں نہ ہو یعنی اس کو ستتا کر کے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تو بچاؤ تمہارا جذبہ اصل ہے عمل چھوٹا ہو سکتا ہے لیکن جذبہ اگر بڑا ہو تو اچھے جذبے کے ساتھ چھوٹا عمل بھی بڑا بن جاتا ہے تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے چہرے کو جہنم کی آگ سے بچائے چاہے کھجور کا ٹکڑا کیوں نہ ہو علم يَجِدْ فبی کلیمت اور اگر وہ بھی نہ ملے اس کو کھجور کا ٹکڑا بھی اس کے پاس نہیں ہے تو کوئی اچھی بات ہی کہہ دے اس کے ذریعے سے بھی بچ سکتا ہے کچھ کلیمان خیر کے کہہ دے جس سے وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اس کو تنویزی نے روایت کیا ہے ابن حجر کہتے ہیں فتح بے نخم و بے نہ تم اپنے اور جہنم کے درمیان بچاؤ بچاؤ حاصل کرو اس صدقے کے ذریعے سے تمہارے بچانے کے لیے ضروری ہے مینا صدقتی شہید سدقا یا کوئی نیکی چائے چھوٹی چنا کرو اس کو عقیق صدقہ اپنے بھائی کو مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے اپنے ڈول سے کسی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے سواری پر کسی کو سوار ہونے میں مدد کرنا بھی صدقہ ہے کسی راہ بھٹکے ہوئے کو راستہ بتا دینا ایسی جگہ جہاں آدمی بھٹک جاتا ہے یہ بھی صدقہ ہے نے کہا اسی کے زمن میں آتا ہے گمراہی کے دور میں ہدایت کا راستہ بتانا یہ بھی صدقہ ہے بلکہ یہ زیادہ ضروری ہے دنیا میں بھٹک گیا اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ آدمی دین کے معاملے میں بھٹک کے جہنم میں پہنچ جائے غلط ایڈریس پہ, پہ پہنچ گیا اتنا بڑا نقصان نہیں لیکن جنت کی بجائے جہنم تک پہنچ گیا آدمی یہ بڑا نقصان ہے تو لوگوں کی رہنمائی کرنا شیخ شیخمی فرماتے ہیں تو القرآن اچھی بات، اچھے اچھا کلام اس میں کیا آتا ہے کہتے اس میں قرآن کی آتی ہے لیے کہ سارے کریمات میں سب سے بہترین کریمات قرآن کریم خیر الحدیف کتاب اللہ سب سے بہترین بات اللہ کی بات اللہ کی کتاب تشمر الطبیح و اس میں سخان اللہ لا الہ الا اللہ یہ بھی آتا ہے وہ قدا جی کا تشمر العمر و بالمعوف وہ نہ ہی آنے حکم دینا برائی سے روکنا یہ بھی اچھی بات میں آتا ہے وہ تشمر التعلیم العلم وہ العلم اور اس میں علم کی بات سیکھنا اور علم کی بات سکھانا دونوں آتا ہے علما سے سوال پوچھنا یہ بھی تو اچھی بات ہے اور جواب دینا اور لوگوں کو سکھانا یہ بھی اچھی بات ہے تشم القداری کا کل لما تقرر ہی من القول ساری باتیں جس کے ذریعے سے بندہ اپنے رب سے قریب ہوتا ہے وہ سارے کلیمات اس میں آتے ہیں تو آدمی کو چاہیے کچھ نہیں ای... کر سکتا ہے نا اپنی کروٹ پہ کہ اللہ رب الفل خطی عطیومدین اللہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کرتے ہیں استفار کرے اللہ سے دعا کرے اللہ سے اللہ کی پاکی بیان کرے اللہ کی حمد و سنا کرے اللہ کی تصبی و تحلیل کرے اللہ کی تکبیر بیان کرے کتنا وقت لگتا ہے اس کو اور کتنی طاقت لگتی ہے اس کو تو یہ جو چیز ہے آدمی کو چاہیے کہ آدمی اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہو سکتا ہے کرے جو ہو سکتا ہے کرے اللہ نے فرمایا قطد ان کو سکھو انمنی اور اپنے لیے کچھ آگے بھیجو اپنے لیے کچھ آگے بھیجو آدمی دنیا میں اپنے فیوچر کے لیے سنبھالتا ہے بینک میں میں نے بینک بیلنس رکھا ہوں کیوں بھائی میں نے بزنس میں انویسٹ کیا ہوں کیوں بولے ہر جوانی آج ایکل بڑھاوا آنے والا ہے تو بولے آج بھاگ دوڑ کر, کر پاؤں گا تو, تو جب کچھ نہیں کر پاؤں گا تو اتنا ہو چکا ہوگا کہ پھر بیٹھ کے کھاؤں گا اپنے فیوچر کے لیے پریزنٹ میں سوچ رہا ہے چھوٹے فیوچر کے لیے منی فیوچر کے لیے ضروری نہیں کہ وہاں تک پہنچے بیچ میں ہی اس کو فرشتہ اٹھا کے لے جا سکتا ہے لیکن وہ جو یقینی فیوچر ہے جس سے فرار نہیں ہے اس کی تیاری کتنی ہے آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کتنی ہے بڑھاپا اس کی تیاری تو ہے بڑھاپے کے بعد موت موت کے بعد آخرت اس کی تیاری کتنی ہے, اصل فیوچر وہ ہے اصل فیوچر ہمارا وہ ہے اس کی تیاری کرنا اصل ہے شری کہ اللہ, اللہ سے ڈرو کو ملاقو اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ تم کو ایک دن اللہ سے ملنا ہے وہ بس اور اے نبی ایمان والوں کو خوشخبری یعنی اللہ سے ملنا ہے ایمان والے بن کے ملو قبر کے ساتھ نہیں شیر کے ساتھ نہیں ہاپ کے ساتھ نہیں اپنے عقیدے کی اصلاح کر لو ایمان کے ساتھ اللہ سے ملاقات ہوگی کامیاب چاہے غریب ہو چاہے فقیر ہو چاہے محتاج ہو چاہے جو لا ہو چاہے بدصورت ہو لیکن اگر ایمان ہے کامیاب ہے تو اپنے گھر میں اپنی ذاتی زندگی میں بیوی بچوں میں اس چیز کا پیڑ لگائیں اس چیز کی فصل اگائیں ایمان ایمان اصل یہ چیزیں سکھانے کی یہ ہونا چاہیے اندر ایمان ہے چاہے آپ کے نہ وہ تو بہت اچھی بات ہے نہیں اگر ہیں تب بھی ایمان یہاں ہونا چاہیے تکوا یہاں ہونا چاہیے حدیث میں آتے تقوی یہاں ہوتا ہے اللہ کا خواب آخرت کی فکر اللہ پر ایمان اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین یہ زندگی میں ہونا چاہیے باب نمبر باب يدخل فل الجنت صدر بغیر حساب اس بات کا بیان کہ جنت میں ستر ہزار لوگ جائیں گے بغیر حساب اہل ایمان میں سے ستر ہزار لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کی جنت میں جائیں گے کوئی حساب نہیں باپ نے دیکھا آسان حساب مشکل حساب حساب ہی نہیں بغیر حساب کی جنت میں کچھ قسمت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر جنت میں جائیں گے امام الباری نے حدیث روایت کی حدیث نمبر پانچ فقال اکتالیس ابن عباس حسین کہتے ہیں کہ میں سعید جبیر تاوئی ہیں ان کے پاس تھا انہوں نے کہا کہ ابن عباس نے حدیث بیان کی صحابی قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عدت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے امتیں پیش کی گئی اور امتیں پیش کی گئی یمر پھر ایک نبی ایسا گزرا جس کے ساتھ ایک بڑی امت تھی وہ نبی یمرفا اور کوئی نبی تھا اس کے ساتھ چھوٹی سی ایک جماعت تھی والنبی یم الراح الآشا کوئی نبی ایسا تھا جس کے ساتھ صرف دس آدمی تھے والنبی نبی یو یم کوئی نبی ایسا جس کے ساتھ صرف پانچ آدمی والنبی نبی وحده کوئی نبی تو ایسا بھی تھا کہ جو اکیلا ہی تھا اس نبی کے ساتھ کوئی نہیں اکیلا نبی کسی نے اس نبی کی دعوت قبول نہیں کی ایسے بھی نبی تھی پنور تو فیدا سواد ان میں نے دیکھا تو مجھے ایک بہت بڑا مجمع دکھائی دیا سواد کالے کو کہتے دور جب بہت بڑی بھیڑ ہوئی تو وہ ایک دھبے کی طرح دکھائی دیتا ہے افق پر کہتے ہیں فعدا سواد ان قطیل کو تو یا جبریل ہا اولا یہ امتی میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ میری امتی ہے جبریل نے کہ نہیں بلکہ آپ کی طرف سواد تو اور ان کے آگے ان سے پہلے ستر ہزار ایسے بھی ہیں کہ جن کے لیے کوئی حساب نہیں اور کوئی عذاب نہیں ان کا حساب بھی نہیں ہوگا ان کو عذاب بھی نہیں ہوگا ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے, وہ لوگ. جنت میں جائیں گے. کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیوں کال وب بھی میں توقع یہ وہ لوگ ہیں جو داغ دے کر علاج نہیں کرتے تھے اکتوا جس کو کہتے ہیں ولا کرتے ہیں ولایات اور بشگنی نہیں لیتے ہیں بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں رب پر توقل کرتے ہیں تو محسن صحابی ہیں خود اللہ جنی من <مِنْهُم> ہوں کہ اللہ کے رسول میری دعا کیجیے میں ان لوگوں میں سے ہو جاؤں انستر ہزار میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی شامل کر دے دعا کیجیے اللہ سے کھڑے ہوگی کہا من آپ نے فورت دعا کی اللہ ان کو ان میں سے کر دے کو ان میں سے کرتے تم اقام علیہ آ آخر دوسرا آدمی بھی کھڑا ہو گیا کالا پت اللہ آئیے جایا نہیں من کلّہ کر سل آپ دعا کیجیے مجھے بھی اللہ تعالیٰ علم کالا سب اکا کا بیہار ابکاشا اکاشا تم پر سبقر دے گیا ایک موقع تھا اکاشا نے لے لیا اب ختم تو آپ نے کہا کہ سب اکا کا اس حدیث میں کئی باتیں ہیں ایک تو یہ کہ آپ کی امت بہت زیادہ قیامت کے دن آپ بہت زیادہ اس میں یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلا مجمعہ دکھایا گیا آپ نے کہا میری امپتی ہے کہا نہیں آپ کی ادھر نے دیکھی ہے تو اس سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم و غیب تھے آپ کو معلوم تھا آپ کہہ رہے ہیں یہ میری امتیاں پرستہ کہہ رہے نہیں وہ امتیاں آپ کی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھا تو اللہ تعالی کی طرف سے پرشتے نے بتایا یہ نہیں وہ آپ کی تو یہ جو عقائد لوگوں نے گھر رکھے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے تھے آپ بتائیے خود آپ بتا رہے ہیں کہ میں نے پوچھا کیا یہ میری امت ہے جبلیل نے کہا نہیں آپ کی امت نہیں ہے یہ آپ کی امت نہیں ہے دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ستر ہزار لوگ ایسے ہوں گے اس امت میں جو بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں جائیں گے اور ان کی خصوصیت یہ ہوگی کہ یہ نہ اکتوا کریں گے پہلے زمانے میں علاج ہوتا تھا اس طرح سے زخم جو ہے اس کے اوپر داغ دے کر اس کو بند کر دیا جاتا تھا تو یہ داغ دینے کا طریقہ جو ہے جنوب ہو قیامت میں عذاب ہوگا اس طرح سے داغ دے کر جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کیا اگرچہ کی وہ حرام نہیں ہے لیکن آپ نے بتایا کہ یہ کریں گے اگر اس فضیلت سے نکل جائیں گے کہ بغیر حساب کی اور بغیر عذاب کی جنس نہیں مل گیا پھر اسی طرح سے وہ استرفا نہیں کرتے رقیہ طلب نہیں کرتے میرا علاج کرو میرے اوپر رقیہ کرو تو یہ نہیں کہتے کبھی ہاں کوئی کر دیا بغیر پوچھے اور بات انہوں نے مطالبہ نہیں کیا کہ مجھ کو عجیب عجیب خیال آتے ہیں جس جی ذرا میرے اوپر پڑھ کے پھونکو مجھ کو جن کا اثر لگتا ہے پڑھ کے پھوکو میں بیمار ہوں پڑ کے تو یہ جو مطالبہ ہے وہ مطالبہ نہیں کرتے تو استربا کہتے ہیں اپنے اوپر کسی کو کرنے کے لیے کہنا ڈیمانڈ کرنا تو وہ ڈیمانڈ نہیں کرتے کسی سے اور ولا نہیں کرتے بس شگونی نہیں کرتے اس زمانے میں کئی طریقے تھے اس کے پرندہ اڑا دیا دایا گیا تو کام بنے گا بایا گیا تو نہیں بنے گا کینسر سفر کینسل کیوں پرندہ بائیں طرف چلا گیا تو بائیں گے مطلب کام نہیں ہونے والا ایسے کئی چیزیں ہمارے سماج میں ہوگی کہ آدمی اس طرح کا شگن لیتا ہے ایسا اگر ہوا تو کام بنے گا نہیں تو نہیں بنے گا تو وہ ایسا بھی نہیں کرتے وہ اعلیٰ اور بلکہ اپنے معاملات میں اللہ پر توقل کرتے ہیں جو ان کا رب ہیں کہ اللہ کاموں کا بنانے والا ہے اللہ پہ بھروسہ کرو تو اللہ تعالیٰ کاموں کو بناتا ہے اس طرح کی وغیرہ سے رکتے نہیں اور بیماری وغیرہ میں اللہ پر توقع کرتے ہیں جائز علاج کرتے ہیں لیکن رقیہ نہیں کرواتے ہیں تو اس سے بعض علماء نے کہا کہ یہ چیزیں فضیلت کی ہیں اگرچہ رقیہ کروانا حرام نہیں ہے لیکن اگر آدمی کرواتا ہے تو اس سے اس فضیلت سے نکل جاتا ہے بعض علماء نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آدمی مجبور ہو جائے رقیہ کروانے پر اور کوئی آپشن اس کے سامنے نہیں ہو تب وہ خارج نہیں ہوگا لیکن ایک آدمی جس کے پاس دوسرے مواقع تھے پھر بھی اس نے رکیہ کروایا علاج کروانے کی بجائے رقیہ کروایا یا اس طرح کی جو چیزیں کی وہ آدمی اس فضیلت سے نکل جائے گا شیخ سلیمان نے بعض علما شیفاس کے حوالے سے بات کہی ہے کہ کوئی آدمی اس کے پاس موقع دوسرے علاج کا تھا لیکن پھر بھی اس نے یہ علاج اختیار کیا جو یہاں پر بتایا گیا ہے تو اس فضیلت سے نکل جائے گا لیکن اس کے پاس اگر کوئی راج کا راستہ نہیں تھا اور اس نے کیا تو وہ نہیں نکلے گا مجبوری کے درجے میں گنجائش ہے لیکن کیا آپ کو نبی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے پاس سے ایک نبی اور کئی نبی گزرے کسی کے ساتھ قوم تھی ایک نبی کے ساتھ قوم تھی اور والنبی والنبیین و نبی و بعض نبی ایسے گزرے کہ جن کے ساتھ چھوٹا سا ایک چھوٹی سی ایک جماعت تھی والنبی والنبیین و نبی و لئی مر ہو آحدہ اور بعض انبیاء ایسے تھے جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا یہاں تک کہ آپ کو ایک بڑا مجموعہ دکھائی دیا آپ نے پوچھا کون ہے پھر بتایا گیا یہ بوسا علیہ السلام کی قوم ہے پھر آپ کو کہا گیا آپ وہاں دیکھیے وہ جو بڑا مجمعہ ہے وہ آپ کے اوپر سے جو اس سے بھی بڑھتے تو اس حدیث سے اس کو امام ترویدی نے روایت کیا معلوم ہوتا ہے کہ یہ میراج کی رات آپ کو دکھایا گیا تھا لیکن کیا صرف ستر ہزار ہوں گے زیادہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وقت کیونکہ اللہ کے کی جو وعدے ہوتے ہیں اس میں بھی بعض اوقات تدریج ہوتی ہے تھوڑا پھر بڑھایا پھر بڑھایا ل عشکر تو لزیزن کو نعمتیں دھڑام سے ایک بار مل جاتی نہیں کبھی اللہ ایسا بھی دیتا تھا کہ بندے میں اور شکر ہو تاکہ امت اللہ کا اور شکر ادا کرے تو پہلے ایک وغیلت آتی پھر اللہ اور بڑھاتا ہے پھر اور بڑھاتا ہے اسی طرح سے اللہ رخصت دیتا ہے پھر اور رخصت دیتا ہے کہا کہ قد وعدنی ربی عز و ان یدخل من امتی سبعین الفا لا حساب علیہم ولا اعداد میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میری امت میں سے ستر ہزار لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا اور ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا ان کو کوئی عذاب نہیں ہوگا وَإِنِّي لَأَرْجُو أَلَّا يَدْخُلُوهَا حَتَّى ومن صلح من مساقن <جلدہ> ایک حدیث, ایک اور مسئلہ معلوم ہوتا ہے بعض علماء نے کہا کا حجر نے بھی کہا ہے کہ اس حدیث سے بات معلوم نہیں ہوتی ہے کہ وہ جو ستر ہزار ہیں وہ پوری امت میں سب سے افضل ہیں کچھ دوسرے لوگ ہوں گے جو ان سے بھی افضل ہو اسی لیے کہا کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا کہ ستر ہزار میری امر میں ایسے ہوں گے جن پر کوئی حساب نہیں کوئی عذاب نہیں اور میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ تم صحابہ حتی تب انتم تم اور تمہاری اولاد باپ دادا میں سے اور بیویوں میں سے اور اولاد میں سے جو بھی نیک ہیں اس سب کے سب جنت میں اپنا مقام مکان اور مقام تلاش کر لیں اپنا ٹھکانہ حاصل کر لیں تو صحابہ پہلا اپنا ٹھکانا لیں گے گی بعد میں ہونے والا ہے یعنی وہ اور بھی افضل ان سے لوگ ہوں گے ابن حضرت یہ کہتے ہیں اس سے معلوم ہے کہ ان سے بھی افضل لوگ ہوں گے ان سے بھی افضل لوگ کچھ ہوں گے جو پہلے ہی جنت میں چلے جائیں گے پھر یہ جنت میں جائیں گے لیکن ان کا حساب نہیں ہوگا ان کو عذاب نہیں ہوگا ان کی خصوصی فضیلت ہوگی امام احمد اس کو روایت کیا اور شیخلبانی نے صحیح ذکر کیا ہے. ابن حجر کہتے ہیں اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو ستر ہزار کی فضیلت ہے جنت میں بغیر حساب جانے کی اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ یہ باقی سارے لوگوں سے افضل ہوگی گے کچھ اور لوگ ہوں گے جو ان سے بھی افضل ہوں گے لیکن ان کی ایک خصوصیت ہے ان کو یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ حساب ہی نہیں ہوگا ان لوگوں کا ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے دعا کی تو مجھے اللہ تعالی نے وعدہ کیا کہ ستر ہزار آپ کی امت میں سے ایسے لوگ جنت میں جائیں گے جن کے چہرے چودہ رات کے چاند کی طرح روشن ہو صورت بنا کے جنت میں, میں, میں, میں ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار مجھ کو ستر ہزار لیکن وہ صحیح نہیں شیخ ابن باز کہتے وہ ہر حریض صحیح نہیں وہ شاہد حدیث ہے اس کے مقابلے میں محفوظ یہ ہے تو کہا کہ ستر ہزار کا جب وعدہ کیا تو میں نے مطالبہ کیا اور چاہیے تو اللہ تعالی نے ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار کا پھر وعدہ کیا کتنے لوگ ہوں گے آپ سوچیں تو یہ سارے کے سارے ایسے جنت میں جائیں گے کہ جیسے چودویں رات کا چاند ہوتا ہے اتنی خوبصورت بنا کے جنت میں ان کو ڈالا جائے گا امام احمد اس کو روایت کیا اور صحیح عام شیخل بانی نے اس کو ذکر کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو انہی لوگوں میں شامل فرمائیں اور جو شرط اس کی ہے اس کا اہتمام کرنے کی توفیقہ فرمائیں اور اس طرح کے عملیات اور بابا حضرات انہیں کے پاس جانے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں یہ پیسہ بھی لیتے اور دین بھی لے لیتے ہیں اور بعض اوقات عزتیں بھی لے لیتے ہیں اچھے لوگ ہوں گے ان میں ہم نہیں جانتے لیکن غالب معاملہ کیا ہے خرافات والا ہی ہے دین بھی خراب عقیدہ بھی خراب زندگی خراب پیسہ بھی خراب جیب بھی خراب پیٹ بھی خراب اور دل بھی خراب تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور ان ساری باتوں سے ایک بڑی بات سامنے آتی ہے کہ آدمی کو آخر سامنے رکھنا چاہیے مال کے مقابلے میں ایمان اور اعمال کو ترجیح دینا چاہیے کل بھی نہیں ٹالنا چاہیے آج جو کچھ کر سکتے ہیں کر کے ہم نکل جائیں دنیا سے معلوم نہیں کل آئے گا کہ نہیں کل کل کریں گے کل کریں گے کل کریں گے آج موت ہو جائے گی کیا فائدہ تو اس کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو توفیقتہ فرمائے کہ ہم کل کے دن کی تیاری آج ہی شروع کریں اور صرف اپنے لیے نہیں بیوی بچوں کی بھی فکر کریں ان کو ان کے ہار پہ نہیں چھوڑیں بلکہ ان کی تربیت کا لحاظ کریں لیکن یہ بھی نہ جلاد بھی نہ بن جائے گھر کے اندر بلکہ مربی بنیں اپنے پروں میں ان کو لے کر ان کی تربیت کریں شب گر محبت کے ساتھ ان کو دین سکھائیں جہاں ڈانٹ کی ضرورت ہے ڈانٹے بھی لیکن ڈانٹ کو ہمیشہ کا قانون نہ نرم وہات کرنے کے لیے کہا ہمارے چھوٹے چھوٹے پیارے بچے ان کے ساتھ ہم ہر وقت ڈانٹ ڈبٹ کریں ٹھیک نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھتا فرمائے اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو دنیا اور کے اندر بہترین بدلاتا فرمائے آپ کی بھی تمنا ہوگی خواہش ہوگی کہ درد ابھی ختم نہیں کیا جائے تو بہتر ہوتا ہماری بھی خواہش اور تمنا یہی تھی کہ درد چلتا رہے اور سنتے رہیں کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے یہ خصوصیت ہے شیخ محترم کی کہ جو باتیں کہتے ہیں دل سے کہتے ہیں زبان کی بات کاموں تک رہ جاتی ہے دل کی بات ڈائریکٹ دل پر اثر کرتی ہے بڑے خدن ہیں ہم اور آپ جو اثر کے بعد سے مجلس مجلسیں ہیں ان دینی منلسوں میں شرکت بائک سے حتی کہ اگر کوئی دنیا مقصد کے لیے بھی آتا ہے اور کچھ دیر کے لیے بیٹھ جاتا ہے کچھ سیکھ لیتا ہے سن لیتا ہے اس کے لیے بھی اللہ رب نے نفرت کا وعدہ کیا ہے یہ مجلسیں آپ کو واٹس پر یا فیس پر نہیں ملیں گی فیس بک پر معلومات کا خزانہ ہے وہاں علم نہیں ہے یہاں علم ہے علم سے عمل پیدا ہوتا ہے معلومات کے خزانے سے عمل نہیں آتا ہے اس لیے آج بہت سارے لوگ ہیں ان کے پاس اور معلومات ہیں لیکن عمل ان کے پاس نہیں ہے عمل آئے گا علم سے ان سی مجلسوں میں شرکت کرنے سے جو صحیح علما ہے سبقی علماء ہیں کتاب و سنت پر چلنے والے علماء کتاب و سندت کی طرف مصب صارف یا کھیل اور فرض سمجھنے کے لیے دعوت دینے والے علماء ان کے ساتھ آپ بیٹھیں گے گڑیں گے تو آپ کو بھی ملے گا تربیت بھی ہوگی اور آپ کا اہم میں اضافہ بھی ہوگا تو یہ دینی مدلسیں ہیں جن کی بڑی اہمیت ہے ایسی دینی مدلسوں کے لیے اگر انسان سفر کر کے آتا ہے پیسہ خرچ کرتا ہے تو کبھی خسارے میں نہیں رہے گا فائدہ ہی فائدہ ہے یہ تجارت ہے جو کامیاب تجارت ہے جس تجارت کے اندر نقصان کا کوئی پہلو نہیں رہتا ہے تو الحمد आप लोग لوگ قابل مبارکباد ہیں ہمارے بہت سارے احباب ہیں جو دمام سے خبر سے تشریح لائے ماشاء اللہ اثر سے بیٹھے بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حاضر و شیر القول فرمائے اور ہمارے جبے کے جو ساتھی ہیں اور اس طریقے سے لوگ ہیں الحمد للہ یہ درخل بھی چلے گا جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے اور ہر کمپنی کے اندر ایک نظام ہے ایمرجنسی چھٹی اگر کل کی چھٹی نہیں ہے ایمرجنسی آپ چھٹی لے لیتے ہیں درد کے سننے کے لیے تو آپ فائدے ہی رہیں گے آپ یہ نہ بہانا بنائے ہماری ڈیوٹی ہے کل ہم نہیں آ سکتے ہیں چھوٹی سی چیز کے لیے انسان درد کو چھوڑ دیتا ہے مجھے بات نہیں آتی ہے باتیں کہ میں بتاؤں اپنے بارے میں کہ میری عمر پچپن سال تقریباً ہو گئی ہے جو پاسپورٹ کے لحاظ سے صحیح عمر کم ہے یا ایسی مجھے معلوم مجھے مجھے ہوئی نہیں معلوم تھی شیخ, کے کل شیخ کا درس ہوا پڑھتے ہیں وہ اس کا لن فائدہ، طور پر لوگ سا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ ہم نے تجھے گمراہ پایا تجھے ہدایت گمراہ کا ترجمہ کرنا یہ بالکل صحیح نہیں غلط ترجمہ ہے والدن کے معنی ہوتے ہیں گمراہ کے لیکن یہاں گمراہم راست نہیں ہے کیونکہ اس وقت راہ کوئی موجود نہیں تھی حق موجود نہیں تھا اللہ کے سر کے زمانے میں اللہ نے یہاں پر نہلب ہے. ہے حق کی تلاشی حق کو تلاش کرنے والے یہ کتنا عظیم فائدہ ہے اس طرح کی بے شمار باتیں ہیں جو شیخ کے درد سے ہمیں ملتی ہیں تو لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے درس کے اندر شرکت نہیں کرتے ہیں بہانہ بنا لیتے ہیں اور حاضر نہیں ہوتے کتنے بڑے افسوس کی بات اور یہ محروبی ان کی میں سمجھتا ہوں جو اتنے قیمتی درس کے اندر شریک نہ ہو سکے اس کی محرومی ہے یہ تو بہت عظیم درس ہے یہ اور یہاں تربیت بھی ہوتی ہے تعلیم بھی ہوتی ہے الحمدللہ اور ہر جملے کے اندر ہمارے لیے تربیت اور ہمارے لیے اس کو نمونہ ہوتا ہے الحمدللہ حکمت اور معرفت سے پُر آپ کی باتیں ہوتی ہیں کہ یہ دلوں پر ڈال ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے تو ایسی مجلسوں کے لیے ہم وقت نکالیں آئیں کل بھی ان شاء کے بعد یہ درس ہوگا اور رات کے نو بجے تک جب چلے گا اس میں بھی آپ وہ شرکت کریں ایسا نہیں کہ چھٹی کا دن ہے تو آگے چھٹی نہیں ہے تو ہم نہیں آئیں گے اس کا مطلب ہے کہ ہم سہولیت کار ہیں ہمیں جب چھٹی رہے گی تب آئیں گے نہیں چھٹی رہے گی تو نہیں آئیں گے یعنی قربانی دینے کی ضرورت ہے دن کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے اس میں آپ کی کوئی فضلت نہیں جائے گی کہ چھٹی کی دن آگے اور چھٹی نہیں تو ہم نہیں آئے اس کا مطلب یہ کہ اپنی مرتی چلتی ہے کی طرف نہیں ہمارے اندر چھٹی تو آ جائیں گے چھٹی رہے گی تو نہیں گے ایسا نہیں ہونا چاہیے چھٹی لیں ہم اور اس کے لیے وقت نکالیں کیونکہ یہ دینی مجلس بار باز منتنی ہوتی ہے سال میں دو برتبہ ہوتا ہے ایک دو مرتبہ ایسا ہوتا ہے دو تین کلاسیں دروس ہوتے ہیں یا دن ایام ہوتے ہیں ان میں بھی ہم پیچھے رہ جاتے ہیں اور حاضر نہیں ہوتے یہ دو اہتمہ ہے کہ اس سے انسان سب کچھ اگر خرچ کر دے تو بھی فائدے ہی میں رہے گا کبھی خسارہ نہیں ہوگا تجارت اللہ اللہ کے ساتھ جا تو اس میں ہم ضرور کریں آپ مقابلے مبارکباد ہیں ہماری خواتین ہیں الحمدللہ آتی ہیں استفادہ سے کرتی ہیں اور اس طریقے سے فائدہ اٹھا کے جاتی ہے تو ہم تشریف لائیں ہم یہاں پر آئیں اور اس سے جلد سے فائدہ اٹھائیں آخری بات یہ ہے کہ خواتین نے ماشاءاللہ ماشاء اللہ تعداد یہاں پر موجود ہیں ہمارے شیخ نے جو حدیث سنائی ہے کہ جو وہ ستر ہزار لوگ اگر حساب و کتاب میں داخل ہوں گے ہماری خواتین نہ سمجھیں کہ اس میں داخل نہیں ہیں وہ حدیث ہماری خواتین کے لیے بھی ہے اگر وہ ہویاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں تو بھی اس کے اندر شامل اور داخل ہیں ایسا نہیں صرف مرد لوگ داخل ہوں گے اور اسے صرف مرد لوگ براہ دا, ایسا نہیں ہے بلکہ یہ خوبیاں اور صفا جن ان کے اندر بھی پائی جائیں گی وہ اس کا حقدار ہوگا اور دیگر حساب اور عذاب کے جنت کے انداز سے ہوگا اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ ابرامن ہمیں دین مجلس میں شرکت کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کی اسلام فرمائے اللہ تعالیٰ ہم کو دین اور ایمان پر قائم رکھے جو سب سے قیمتی چیز ہے اللّہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے حفاظتی توفیق دے بہت خوش حل میں آپ اللہ اب الرامن ہیں کو دین دیا ہے, ایمان دیا ہے یہ دنیا کی سب سے عظیم دولت ہے دنیا کا سارا مال سب ماں اور اس کے برابر بھی آپ کے پاس ہو جائے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہ تعالیٰ کہے تو آپ اس کو دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے آج چھوٹی سی چیز ہم دینے کے لیے تیار نہیں ہے وقت دینے کے لیے تیار, دی تیار نہیں ہے یہاں آنے کے لیے تیار نہیں ہے اور جو سفر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے قیامت کے دن کیا ہوگا کہ انسان دنیا کی ساری دولت کو لٹانے کے لیے تیار ہو جائے گا تو بڑی عدیم نعمت ہے ایمان اور دولت کی ایمان کی اور سب سے بڑی مطلب یہ ہے نعمت کی الحمدللہ الحمد للہ صلیم صلیم کی کہ منہج اور ان کے طریقے پر قائم رہنا یہ دنیا کی سب سے ادھک دولت ہے سب اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہمارے پاس مٹنیا کے اندر کوئی دولت ہے اللہ تعالیٰ اس دولت کو ہماری باقی رکھے ہمارے علما کے اللہ تعالیٰ احفاظ کرے اور ہمارے جو علما ہیں علماء صلی اللہ تعالیٰ ہم کو بھول کر رکھے یہ بہت ضروری چیز ہے کہ اپنے غرمہ سے کر کریں بار بار, بار, بار ہم کہتے ہیں اور اس کی طرف توجہ دلاتے ہیں تو کیونکہ سننے میں آتا ہے کہ ہمارے گھر سناتے ہیں سنتے ہیں بات چلتا ہے کہ کسی اور کا سننے لگتا ہے انسان اور پھر اس کے ڈھانچے میں چلا جاتا ہے اس کے جال میں انسان پھنس جاتا ہے اور اس طریقے سے جو منہجر سرب اس کے پاس ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے یا سرب سالحین کے بارے میں صحابہ کے بارے میں غلط بیانی سے کام لینا شروع کر دیتا ہے تو یہ بہت عظیم دولت ہے کہ ہم اپنے ورمہ سے جڑ تو یہی راستہ ہے جو آپ کو جنت تک لے جائے گا باقی اور سارے راستے جنت تک لے جانے والے نہیں ہیں اللہ تعالی ہماری ایمان اور دین کی بات فرمائے اور اللہ تباہ کے دینی مجلسوں میں ہمیں شرکت کی توفیق جانے امید ہے انشاءاللہ شاء اللہ یقین ہے کہ کل آپ لوگ یہاں اصل کی نماز پڑھیں گے ضرور تشریف لائیں گے اور اس طریقے سے یہ جو دورہ شروع کیا گیا تھا کی بہت ساری حدیثیں باقی ہیں اور اختتام تک ان شاء اللہ آپ شرکت کریں گے اللہ تعالیٰ میں توفی گائن ذاکر خیل و صحاب محمد والا ہی وصحبن السلام علیکم و رحمۃ اللہ واقعات